بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدو اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما قف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الظل من الرحمة وپردیہ کمیا نی سبھی ودا ہلا کل کتنی ہندو تا تاری تنجیم اس مالک الملک رب العزت وفبو لاشریف نائق ہے کہ جس نے اس ساری کائنات کا نظام عدل اور انصاف سے قائم فرمایا پرانے مجید کے الفاظ اندر کا امم کہ یہ نظام اللہ نے دی بنیاد ہی عدل اور انصاف سے رکھی اللہ رب العزت کی ذات سب تو بڑی عادل اور منصف ظلم کرنا اپنے واسطے حرام قرار دے دیا ہے ایک حدیث قدسی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی فرماندے نے انہیں حرمت الظلم ظلم علی نفسی میں ظلم کرنا زیادتی کرنا اپنے آپ سے حرام کرنے میںالم ست فرمائی کہ تھی بھی آپس اندر ایک دوسرے پہ ظلم نہ کر ظلم میرے بہت ہی ناپسند ہے ظالم بندہ मैन बिल्कुल पसंद नहीं तुम्हें आपस अंदर एक दूसरे से जुल्म न करें और जुलम करने आदमी जो इन अपने हुकूक का भी पता होने फराइज का भी इगर अपने हुकूक का पता नहीं پھر دوسرے یہ ظلم کرتے گے اپنے فرائض کا پتا نہیں کہ یہ دوسرے سے ظلم کرتا رہے اس واسطے یہ بات بہت ضروری ہے کہ سانو اپنے حقوق کا بھی علم ہو اپنے فرائض بھی معلوم ہو صرف یہ سانو ظالم بنن کو روکیا گیا ہے بلکہ تعلیم یہ دیکھی گئی ہے لا ولا نہ خود ظالم بنو نہ ظالم کسیم بنانا حق دیو دسے ظالم بنن کی ہمت نہیں ہونی چاہیے مسلمان دے ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا ان سرخ آخا کا ظالمن اپنے بھائی ظالم کی مدد کرو ظالم ہوگئے مظلوم ہوگئے حل کی رسول اللہ, اللہ مظلوم کی مدد کرنا سے ایک معروف چیز ہے ابھی سارے جاننے ہاں کہ مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے وہ تعاون کرنا چاہیے وہ مدد کا تو پتہ ہے آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ظالم دی بھی مدد کرا جائے ابھی اپنے ظالم بھائی دی مدد کس طرح فرمایا او دا ظلم واسطے اچھا ہوا ہاتھ روک لو پکڑ لو یہ وہ بھی مدد وہ اللہ دی نافرمانی تو بچ جائے گا اللہ دے آزاد تو محفوظ بہرحال اللہ بحب ع کا ارشاد گرامی ہے کہ میں ظلم کرنا اپنے واسطے حرام کرا دے اللہ بھی توفیق دے کہ ابھی بھی کسی سے ظلم نہ کریے بعض اوقات آدمی کسی سے ظلم نہیں کرتا اپنی جان سے ظلم کرنا شروع کر د اللہ فرما دینے والا والا کن کا لوگوں نے گناہ کر کر کے نافرمانیاں کر, کر کے ساڑے تے ظلم نہیں کیتا، اپنی جان ظلم کیا انسان اپنی جان تے ظلم کس طرح کر دے؟ کہ اللہ دیا ناپرمانی کر کر کے اپنے آپ عذاب کا مستحق بنا رہتا ہے جہنم کا امدن بنا لے یہ اپنی جان سے ظلم کر رہا ہے اللہ سان اپنی جان سے ضلع کر دی بھی توفیق نہ دے اے دے تو بھی بچائی رکھی ساڈا سبق گزشتہ جمعہ تو یہ شروع ہوا سی کہ اللہ رب العزت نے مخلوق دے حقوق اور فرائض کے متعین کیتے ہی نے اپنے بھی حقوق اور فرائض دا ذکر فرما دیتا ہے اللہ دے کچھ حق ہیں ذمے اور اللہ دے کچھ فرائض ہیں یعنی سڈے حق اللہ دے ذمے اجمالاً ارد کر دیتی گئی تھی کہ اللہ کا سب تو بڑا حق سڈے سے اے ہے ابھی کسی حالت اندر بھی کسی وقت بھی کسی طرح بھی عبادت شریف نہ سب تو بڑا فرض اور ایسے بندے کا سب تو بڑا حق اپنے رب سے یہ بن جانا ہے یقا مل جانا کہ جڑا بندہ شرک تو بچ جائے شرک نہ کرے اللہ سے حق یہ ہوتا ہے کہ اللہ انہوں اپنی جنت جنتارے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حق کا ذکر کر کے فورن بعد مخلوب جو جنہ حق کا ذکر فرمایا ہے وہ انسان دے ماں باپ ہے و قزا ربو کا اللہ کا فرمایا اے میرے حبیب محمد صلاح والے کزا ربو کا تے رب نے یہ ایس فیصلہ فرما دیتا ہے یہ حکم دے ہے اللہ کا اللہ عوا تو تو تھی کسی ہو عبادت نہیں کرفادت کی جائے وبل والد نے احسانا اور اللہ نے یہ بھی حکم بھیج دیتا ہے کہ اپنے ماں محبت اچھا سلوک کرخلوق سب تو زیادہ حق تے انسان تے او دے ماں باپ دا ہے دے والدین دا ہے اللہ تو بعد ماں باپ دے اے حق نے اولاد سے کہ اگر قیامت تک ان شکر گزاری اندر انسان لگا رہے تو پھر بھی ماں باپ دے حق ادا نہیں ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مندی دا اور اللہ, و سخت اللہ فی سخت جدوں کی ناراضگی کا بندے نے یہ دیکھنا ہو معلوم کرنا ہوئے کہ میرے ماں باپ میرے پہ راضی اور خوش ہیں یقین کر لینا چاہیے کہ خدا اللہ بھی راضی اور خوش ہے اور جد کسی ماں باپ سے ناراض اور غصے ہواضگی او اور او غصہ دین دی وجہ ماں باپ اور دی وجہ ناراض ہوتے ہیں والدین اگر ناراض اور غصے ہوں کسی شخص سے کہ انہوں کوئی سچ ہی نہیں رہنا چاہیے وہ اللہ بھی وہ ناراض ہے اللہ ادو ہی راضی ہوگا جب ماں باپ راضی ہوں ہو ماں باپ خوش ہوں اللہ ہو ہاں ایک نظام ہے ایک طریقے کار ہے کہ ہر ہفتے اندر دو دن بندیاں دے عمل اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. فرشتہ حکم ملتا ہے کہ میرے بندیاں عمل پیش کرو حالانکہ ایک نظام ایسا چلایا ہوا ہے دو دن ایسے مقرر فرما دیتے ایک سوموار کا دن ہے اور ایک جمعرات کا دن ہے جب سارے عمل اللہ پہ اللہ اپنے ان بندیاں معاف کرتے چلے جانے جنہ کے عقیدے مشرق ناف کر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا چار ایسے بدنسیب لوگوں کا بھی ذکر فرمایا محمد اللہ, اللہ علیہ وسلم نے کے باوجود عقید دے اور ان عمل اندر شرک نہ معاف نہیں کرتے سرے پیرس اور پہلے نمبر سے بیان کیا فرمایا ما باب دانا فرمان شاہ اللہ ان مواف کر نماز پڑھے بتاپ دے روزے رکھے حج کرے اعمال کرے اگر ماں باپ کا نافرمان ہے ہے تو عمل پیش ہوں اللہ اس تو انکار کر دیں کہ جدو تک یہ ماں باپ یہ راضی نہیں ہوں میں بھی یہ راضی نہیں ہوں تین بدنسیب ہیں فرمایا مشاہ اپنے دل اندر کسی کے خلاف کینا رکھ والا بغض رکھ والا اصد رکھ والا بلا وجہ کسی کے خلاف دشمنی اپنے دل اندر بسائی ہوئی اللہ واسطے دشمنی ہوئے سے مبارک ہوئے ایسی دشمنی ایک دوسری حدیث اندر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزوں کا ذکر کیتا فرمایا جڑا شخص چار چیزاں پوریاں کر لے چار عمل اپنا لوگ ایمان مکمل ہو جائے مبارک ہو او چار چیزاں فرمایا من اب لا وب گز و اب لا وا بقد اس بک مال ایمان من نیک مسلمان ہے متقی اور پرہیزگار ہے اے اللہ پیارا ہے اس واسطے نو بھی یہ محبت ہے من احب لاہ محبت ہے اللہ واسطے وا کسی ناراضگی غصہ اور دشمنی ہے تو اللہ واسطے کہ یہ اللہ کا دشمن ہے اس واسطے میرا بھی دشمن میں لگا تھا کہ دشمنی اگر اللہ واسطے ہوگی تو مبارک ہو ہوئے ایسی دشمنی یا لا تَتَّخِذُوا <أَوْلِيَا> اے ایمان والے ہو میرے دشمن, نے, او بھی دشمن نے, اپنے دوست نہ سمجھیا کرو ان دوست نہ بنایا کر دو دشمنی قائم رہنی چاہیے جڑے اللہ دے دشمن ہیں محبت ہے کہ اللہ واسطے دشمنی ہے کہ اللہ واسطے تیسری چیز بیان کی تھی فرمایا کسے نال تعاون کرتا ہے کسے نو کوئی مدد دینا ہے اللہ کے اللہ واسطے, تی اللہ واسطے. ہاتھ پیچھے کچھ لینا ہے اللہ واسطے اللہ ناراض گا اس واسطے میں واسطے تیار نہیں یہ چار عمل جڑا شخص اپنا لوگ پر فقط فکت اس تک مل ایمانا ایمان مکمل ہو چار بندے جنہوں معاف نہیں آ ج ماں باپ کا نام فرمان نمبر دو مشاہد اپنے دل اندر کینا رکھنے والا،, رکھن والا تیسرے نمبر شرابی آدمی نشے بدمس آدمی اللہ معاف نہیں تا وقت ہے کہ وہ اپنی حالت نہ بدلے اور چوتھے نمبر فرمایا مسبن الزار شخص اپنے کپڑے نوں, اپنے نہبند اپنی شلوار نوں جو کچھ بھی وہ پہنتا ہے تو تھلے لٹکائی رکھتا ہے اللہ او دی طرف نظر کرم نہیں پر ہفتے اندر دو دن مقرر ہیں سوموار دا دن جمعرات دا دن ماں بات کے نا پروان نہیں ملتی اللہ معاف نہیں کرتے کہ میں یہ ناراض ہاں جد تک یہ ماں باپ پرانے مجید اندر والدین دے حقوق متعین کیتے سب تو پہلا حق ماں باپ کا ہے اونا دی عزت انہوں کا ادب دا اترا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملم یو اکر کبیرانا جڑا شخص اپنے تو بڑے دی عزت نہیں کرتا اپنے تو بڑے دا ادب اور احترام نہیں کرتا بڑی ہاں اندر سب تو پہلے ماں باپ شامل ہیں اولاد نالوں ماں باپ بڑے ہی ہوں عمر اندر تجربے اندر عمل اندر چھوٹے نڑے کی عزت کیوں کرنی چاہیے یہ سوچ دیا ہوا کہ یہ زندگی اندر نمازوں دے وقت زیادہ آئے میری زیادہ نے میری نسبت ان نے نمازاں زیادہ پڑھیا یہ زیادہ پڑھ لینے میرے مقابلے اندر ان اللہ کی کتاب کی تلاوت زیادہ کیتی اور سنی ہے میرے نالوں کیونکہ عمر بڑی ہے یہ موقع زیادہ مل گیا اس واسطے یہ منگو عزت کرنی چاہیے دا ادب اور اس کرنا چاہیے تے بڑے نوٹے نو سے شفقت کیوں کرنی چاہیے بڑا اے سوچے کہ اے عمر اندر میرے نالو چھوٹا ہے اے نے اجے اللہ فرمانی اندر اندر اے اے شفقت ملحوس رکھنی چاہیے دے دے مہربان ہونا چاہیے کہ اللہ دی رحمت دے میرے نالو زیادہ قریب ملم یو اکر کبیرانا فرمایا جیڑا ساڈے چو بڑے دی عزت نہ کرے ادب نہ کرے احترام نہ کرے اور بڑا چھوٹے تے شفقت نہ کرے فلئی نہ کوئی تعلق نہیں او میری امت اندر شامل نہیں ماں باپ سب تو پہلے حقدار ہیں ادب دے عزت دے احترام بے تک اپنی جگہ ہے لیکن ماں باپ کا ادب اور احترام وہ اپنے مقام دے بعض لوگ اپنے والدین اور ماں باپ اس حد تک بے تکلب ہو جاتے ہیں کہ انہوں کا ادب اور احترام باقی نہیں رہتا ایسی بے تکلفی دی شریعت میں اجازت نہیں ہے قرآن مجید اندر اللہ فرمندے فلاں تک اللہ ماں باپ اگر کوئی بات کرن تے اے حق بھی نہیں پہنچتا کہ انہوں کے سامنے اس تک کرے کہ تسا ایک ہی کیا تھی ایک ہی بات کر دیتی اس بھی دی اجازت نہیں دیتی اگر جی جائے کہ انہیں کسی بات نکرا کے انہوں نے ادب کو عزت پامال کیا جائے سب تو پہلا حق ماں باپ کا ادب و طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت نو ہی سبق ادب اور احترام اللہ تو باپ سب تو زیادہ کرنا چاہتے دوسرے نمبر ماں باپ کا حق ہے انہوں کی اجاد اور ساری بات مننا انہوں کا حکم قبول کرنا کہنا من پرانے مجید اندر اللہ فرمے نے اگر ماں باپ کسی شرک سے مجبور کرتے ہو سرف انہوں نے یہ بات نہیں منی جا سکتی ورنہ انہوں نے ایک بات بھی چھکرائی نہیں ج کیونکہ اللہ کی ناپرمانی کسی کے کہنے سے بھی نہیں کرنی چاہیے اور نہیں کی جا سکتی یہ ایک حد ہے جتوں اللہ کی ناپرمانی شروع ہو جاتی ہے اتنے مخلوق کی اطاعت اور فرما بازاری ختم ہو جائے لا تا الخالق ماں باپ کی وہ بات بھی نہیں منی جائے گی جہاں اندر اللہ نے شرک آدھا ہوئے اللہ کی کوئی نافرمانی آ ورنہ ماں باپ کی ہر بات جہی ہے وہ تسلیم کیتا جائے گا اور ماں باپ کے سامنے ان دی بات نو رد کرنا انہوں دے کسی حکم کی نافرمانی کرنا یہ اللہ نو سخت نا ہے اللہ نو نا پسند ہے جد اولاد ماں باپ بھی بات کی باتی نہیں تسلیم نہیں کرتی صحیح بات نو اللہ ایسے بندے سے ادو ہی ناراض ہو جاتے اللہ اس بندے واسطے اپنی رحمت کا دروازہ بند کر اطاعت اور فرما برداری ماں باپ یہ دوسرا حق ہے انہوں دا سوائے اس دے کہ وہ شرک سے مجبور کر رہے ہوما فلا تو ہوا لیکن اے, دا اے مطلب بھی نہیں کہ تک کے الگ ہو جائے و صاحب ہوا دنیا معروف آ جھو تک انہوں نے دنیا بھی خدمت دا تعلق ہے وہ پھر بھی جاری رہے کوئی فرق نہ آ اللہ کی نافرمانی دی باپ تسلیم نہیں کرنی مگر انہوں کی خدمت جاری رہے وہ سے طرح سلسلہ چل رہا ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کی خدمت رد کی تھی من ہوگا احبو بے حسن صحابتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ دو ہستیاں ہیں ماں ہے باپ ہے سحابی پوچھتا ہے من ہوا احقو بے حسن تھی بے حسن صحابی یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق چو سب تو زیادہ میرے اچھے سلوک کا دا حقدار کون ہے میں سب تو زیادہ اچھا سلوک کھے نل کرنا چاہیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اموں کا تیری ماں وہ کہہ سما من وہ تو بعد کتا نمبر ہے فرمایا اموں کا تیری ماں تیسرے نمبر سے پھر پوچھا سمنا من پھر کون اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تیس کی مرتبہ آپ ہی پوچھ گئے فرمایا ابو کا تیرا باپ ماں نے تن حق اور باپ کا چوتھے نمبر پہ ذکر فرمایا رسول اللہ افسوس نل کہنا پہن د کہ جی تین حق سن وہی اج زیادہ سارے برے سلوک کا نشانہ بنی ہوئی ہے بات باپ تے اولاد کسی ویسے ڈر جاندی ہے کوئی ایسی بات ہو جاندی ہے تے ماں کو لو کون ڈر جاتی ہے سب تو زیادہ گد سلوک کی ماں کی جاتی ہے اور شادی ہون تو بات تے پھر وہ پلے باقی رہش نہیں بیوی کی ہر بات قابل قبول اور ماں کی ہر بات رد کر دیتی جاتی اللہ یہ قیامت دیا نشانیاں چشانی بیان فرمائی رسول اللہ کیا آدمی بیوی دیا گلیں جائے گا ماں باپ دیا گلیں رد کرتا جائے یہ حکم نہیں دتا کہ بیوی بی کی کوئی گل نہ منی جائے بیوی بی نیوی بی کے بی مقام تکھا جائے ماں نو ماں کے درجے رکھا جائے حقوق متعین ہے کوئی تصادم نہیں ہے انہیں حقوق اندر فرمایا تیری ماں سب تو زیادہ حقدار ہے تیرے حسن سلوک تین حقوق بیان کیتے اور پرانے مجید میں انہوں نے تینوں کی وجہ دستی تھی وَحَمْلُهُ ات ہو شاہ پہلا حق ماں کا اس واسطے ہے کہ نو مہینے انہیں اپنے پیٹ اندر تینوں سنبھال سنبھال کے رکھا اللہ کی اس امانت کی حفاظت کی لکما منہ اندر پہنچ تو پہلے سوچیا ہے کہ یہ کسی اس امانت تکلیف تے نہیں پہنچائے گا جی اللہ نے میرے پیٹ اندر رکھی قدم رکھن تو پہلے سوچیا ہے کہ میرا ایک قدم اس امانت قسم کا نقصان تے نہیں پہنچا دے نو مہینے اس احتیاط نال گزارے ہم آگا تو سخت تکلیف نل یہ وقت گزریا دیتا ہے دور پیدائش کا مرحلہ آیا ہے ایک حق تے اس امانت کی حفاظت دوسرا حق تینوں جنم ہویا کہ اپنی زندگی داؤ تو لگا دیتی ہے کوئی پتہ نہیں انہیں بچنا ہے یا نہیں بچنا مگر انہیں امت ایک فرد نا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں جیڑی مسلمان خاتون بچے دی پیدائش کی وجہ نال بچے نو جنم دیا فوج ہو جائے اگر او اللہ شریک نہیں نو تے قیامت والے دن شہیدان کی ساتھ اندر کھڑی کیتی جائے گی انہیں اپنی جان پروان کر دیتی وہ شہیدا ہے اور ایسے بے شمار واقعات سارے سامنے کہ ماں کی زندگی ختم ہو گئی بچے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت ایک کاملہ دا اظہار کردے ہوئے دے الحی من المیت, و المیت من خئیے ابھی کدی مردہ چو زندہ پیدا کر لیں کدی زندہ چ مردہ پیدا کر ہے کدی ماں مر جان زندہ پیدا ہو جاتا ماں بھی زندگی بچ جاتی ہے بچہ مردہ پیدا ہوتا مردہ چو زندہ اور زندہ چو مردہ کا ایک مان تو بالکل واضح ہے کہ ماں بچ گئی بچہ مردہ پیدا ہو گیا بچہ زندہ ہے ماں مر گئی دوسرے ماہ نے نے کہ کافر گھر بچہ نیت نبی پیدا کر دیتے دے گھر کافر پیدا کر دیتے اللہ کی شانا ہے ابراہیم علیہ السلام دا باپ کی دی. ہر روز ابراہیم علیہ اسلام نرجیاں دینا سر علم تن کا من کا ابراہیم جے تو اپنی تع تقریر تو باغ نہ آیا یہ باقی باق ابراہیم دا باپ بت تراش ہے اللہ کی شان ہے ایک مشرک کے گھر ایک کافر دے گھر اللہ نے ایسا نبی پیدا کیتا علیہ السلام ایسا اپنا دوست پیدا کیتا ابراہیم نے اپنا دوست فرمایا ہے اللہ نے ایسا اپنا نبی پیدا کیتا کہ جن اولاد جو سر ہزار نبی پیدا ہوئے ابراہیم السلام کی اولاد چو نسل جو ستر ہزار نبی پیدا ہیں منہ والے اسلام کا پہ جا, سامنے پہاڑ ہے پانی کن آ جائے گا پانی کی بلندی کن ہو گئے گی? میں دور کے پہاڑ سے چڑھ گا بڑا سمجھایا لا بیٹا کوئی پہاڑ کوئی درخت کوئی چیز بچا نہیں سکے گی بچے گا جلتے میرے اللہ کی رحمت سے نہیں بھائی نہ مل مؤ جو نہ مینل مگر دور کے پہاڑ سے چڑھن کی مولت ہی نہیں اللہ نے دیتی باپ بیٹے کی گفتگو جاری ہے ایک لہرائی بیٹے کا پتہ ہی نہیں چلیا کتنے لے گئے یوخرے جل ہے کہ کاج کر رہا تھا کہ ماں کا دوسرا حق پیدائش کے مرحلے دی وجہ ہے کہ انہیں اپنی زندگی خطرے اندر پا دی پرواہ نہیں کی تھی. تیسرا حق پھر یہ ہے چاہی نا کہ نو اس امانت پیٹ اندر جگہ دے کے بڑی تکلیف اٹھائی پھر زندگی خطرے اندر پا دیتی. تو نفرت ہو جانی چاہیے بڑی تکلیف اور محنت مشقت اندر پائی رکھا لیکن نفرت نہیں ہوئی اللہ نے انسان دنیا تے بھیجا ہے کہ فرمایا وا ہائی تنیا کے آری ماں کے سینے اندر تیرے واسطے دو دھوپ دیا دولہ سے بندوبست اللہ کس طرح اپنے فرائض پورے کر دے دی. روزی دینا اللہ دا فرض ہے تے مخلوق دا حق ہے اللہ کس طرح اپنے فرض پورے کر کرئی نہ جی اسا دو نر جاری کر دیے نے تیرے دنیا تک دی دو سال تک ماں دھ دی شکل اندر اپنا خون پلا رہی اپنی صحت کی پرواہ نہیں اپنے خان پین کی پرواہ نہیں اپنے آرام کی پرواہ نہیں بچے نو کچھ پا. ماں کا حق ہونا چاہیے نا پائے فرمایا تیری ماں تیرے حسن سلوک بھی سب تہ حقدار ہے ایک حدیث اندر فرمایا کہ جنت دے متلاشی لوگ جنت کتنے لب سے جنت تخت اسا جنت سے تاریخ ماں دے قدمت حلے رکھتے دے جنت لینا چاہے ماں دی خدمت کرو یہ قدم چ جنت ہے والدین دی خدمت والدین اتہس ان کی فرما برداری یہ جہاد نالو بھی افضل کرار دیتی رسول اللہ کو. جہاد کنا بڑا عمل ہے مجاہد کی بڑی وہ قدم جہاں کے جہاد کے رستے اندر گرد و گمار پہ جائے اللہ نے انہوں کدم کے جہنم کی اگ حرام کر دی وہ اکھی جیڑی رات نو پیرا دیا ہوگ لیں اللہ نے اونہ جہنم دا حرام کر دیتا ہے جہاد ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے میں رضی اللہ ہے ایک شخص آیا آ کے ارض کی تھی رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم اللہ جی سب تو بہترین عمل کہڑا عمل ہے کہڑی نیکی سب تو بہترین رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو ہاں سب تو بہترین عمل اللہ کے نزدیک سب تو بہترین نیکی یہ ہے کہ نماز وقت سے ادا کی جائے انہیں ارج تھی سنم تو بعد نمبر سب تو بہترین نیکی کہ اللہ آپ نے فرمایا ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری ماں باپ کی خدمت کہ تیسرے نمبر دی سب تو بہترین نیکی کیڑی ہے فرمایا الجہاد اللہ, اللہ جہاد کرنا یعنی ماں باپ کی اطاعت فرما برداری نو جہاد بھی افضل کرا دا جہاد واسطے تیار ہیں صف بندی ہو رہی ہے مجاہدین دا لشکر تیاری کر رہا ہے رخصت ہونے واسطے ایک شخص دور دا آیا ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام بھی درج فرما لو میں بھی جہاد پہ جانا چاہوں گا فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں یا نہیں ارض کی فرمایا جا جا کے دی خدمت کر تین جہاد والوں بہت درجہ ملتا ماں باپ ماں دے تین حق باپ کا چوتھے نمبر پہ حق بہت جن کی عزت اسلام نے عورت نتی ہے دنیا کا کوئی مذہب نہ دے سکیا ہے نہ دے سکتا اور اسلام نو ہی مطن کیتا جاتا ہے اسلام سے ہی یہ الزام لگائے اسلام عورت کارندر بند دن کا حکم دینا ہے کہ کارندر قید کرتے ہوئے یہ سارے حقوق گسب کر دوں سلب کر لو جنگی عزت اسلام نے عورت نتی ہے کون دے سکتا بدنسیبی یہ جی ہے کہ عورت نے عزت نت سمجھ لیا تے ضلع عزت بنائی ہوئی تھی بیٹھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کا ایک حق یہ ای بھی رکھا ہے کہ انہوں محبت اور شفقت تک پیار کیا جائے بچوں پیار تے ماں باپ کرتے ہی نہیں لیکن اولاد ماں باپ نے محبت اور پیار دا حکم دیا اور کنا بڑا عمل اور یہ اجر کی کچھ بیان فرمایا ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ جڑا شخص اپنے ماں باپ پیار نل محبت نل شفقت نل دیکھ لو اللہ انھن ایک پورے حج ثواب دے دے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صل اللہ صلی علیہ وسلم اگر کوئی شخص ایک دفعہ تو زیادہ دفعہ دیکھتا ہے محبت بری نظر ن شفقت نل، پیار نل ماں باپ ناپ نے فرمایا اگر تھی دیکھ سکتے ہو کہ اللہ کو دی کمی یعنی جن دفعہ دیکھو گے اُنی دفعہ حج کا پورا پورا سوال ملتا چلا جائے لیکن بات نمجھنا چاہیے حج کا اجر ضرور مل جائے گا مگر فرض ادا نہیں ہو سکتا فرض کی ادائیگی کچھ ہو رہے ازر تو مل جائے یہ ہو مثال اس طرح سمجھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں گے اللہ انہ اجر دے دین دینے جس طرح انہیں الحمد تلے کے ون ناس تک پورا قرآن ہی پڑھ لیں تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں کوئی شخص تین دفعہ روز سورہ اخلاص پڑھی جائے اور اس گمان اندر روے کہ میں تھی ہر روز ایک قرآن دا سواب حاصل کر لیں ہر روز ایک قرآن پڑھ لیں تھی کہ اجر اور سواب ضرور اللہ دین کے گے دے مطابق لیکن قرآن دا حق کا دا نہیں ہوندہ باقی سارا قرآن ایک سو تیرہ قیامت والے دن عید خلاف اللہ کو شکایت کر دیں گیا عید خلاف مقدمہ ہو جائے گا کہ اللہ اے ایک سورتی پر درہال ساڑھا حق نے کبھی ادائی نہیں پیتا تو عجر اور سواب ضرور اللہ دیں گے کیونکہ اللہ دے حکم نلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ماں باپ محبت محبت پری نظر ہے پرانی پر مجید اندر اللہ شریق نے محبت اور شفقت کا ایک انداز سکھایا فرمایا وقت لہوا جنا حضد من نر اپنی شبقت اور مہربانی کا بازو مہاں باپ کے سامنے ہمیشہ چکائی بک اللہ بک لہما جنا حز دنر رحم بکر ربر ہم ہوا ربانی بازو چکیا رہے شبقت کا مہربانی کا نال نال اللہ کو دعا کر دی اللہ جس طرح بچپن اندر جب میںل نہیں سکتا سا بول نہیں سکتا تھا اٹھ نہیں سکتا تھا اپنی تکلیف دس نہیں سکتا تھا کچھ منگ نہیں سکتا تھا جس طرح یہاں نے ادو میرے سے شفقت کی تھی اللہ میں اپنی کوشش کر رہے ہیں رہا تو بھی یہ نہ تھی انہوں نے اپنی مہربانی ماں باپ نل شفقت اور محبت پیار ان کی خدمت خدمت دیا دو قسم ہیں ایک جسمانی خدمت ہے ایک مانی خدمت ماں باپ دونوں قسم زیادہ حقدار ہیں جسمانی طور بھی انہوں نے خدمت کی بھی جائے انہوں نے بٹھایا جائے انہوں نے اٹھایا جائے انہوں کا تعاون کیا جائے جس طرح بھی انہوں نے ضرورت ہو جسمانی طور پر ہے اللہ وسلم یہ کی کی خرچ کریے کہ تھی اپنا مال جد بھی خرچ کرو سب تو پہلے اپنے ماں باپ کو دیکھو انہیں ضرورت پہلے پوری ماں باپ دا حق سب تو پہلے اور ماں باپ دا حق حدیث کے الفاظ اندر یہ بیان ہوا ہے پرمایا اللہ نے ماں باپ نے یہ حق دیتا ہے کہ اولاد بھی تیری ہے کہ اولاد کا مال بھی تیرا ہے ماں باپ اپنی جائز ضرورت واسطے اولاد کے مال چولہ تو بغیر پوچھے جس لے والا تو الگ جس طرح اولاد تیری ہے اولاد کا مال بھی تیرا ہے ظلم نہ کرتے ہوں زیادتی نہ ہوں ہوگی ضرورت واسطے اولاد کے مال چو جنو چاند جن چان لے سکتے ہیں بغیر پوچھے بغیر دکھے یہ باتوں سن بڑی عجیب لگتی کیونکہ ابھی کبھی سنیا نہیں سوچیا نہیں غور و فکر نہیں ماں باپ کا ایک حق یہ ای بھی ہے زندگی اندر بھی شریک رکھا جائے اللہ میرے ماں باپ نو مفتا ہے اللہ میرے ماں باپ نو بخشتے اللہ میرے ماں باپ کے ذرا جات بلند کر دے قرآن پیا پر دعواں سورج ابراہیم اندر رب نگ فرلی والے والے دئییا ولیل مخمنی نیو م كو مل حساب یہ دعدی سورج لو ادر رب والے والے والے دعا دا ماں باپ دی بخشش اور مغفت دی دعا کی جائے یہ انداز حق ہے اور جس ویل کوئی شخص دنیا تو رخصت ہو جانا ہے چلا جانا ہے موت دی آغوش اندر پہنچ جانا ہے دی عمل دی نال ہی ختم ہو جانے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مات عمله بندہ ہو عمل صحت ذریعے ایسے ذریعے اللہ نے اپنے پیغمبر اگر کسی شخص نو یہ شوق یہ ذوق رکھ ہوے کہ میرا عمل میری نیکی جاری رہے تین ذریعے دس سے فرمایا مالا تم سواد یہ درولہ اولاد نیلیم دے ان تربیت ٹھیک کرے نیک بنا کے جائے اولاد کا جو عمل بھی گا فوت ہونے والے دا اللہ نے حصہ رکھ دے اولاد جو نیکی کرے گی اللہ ماں باپ نے و سب پہنچا وہ عمل جاری رہے ماں باپ کا حق ہے کہ اولاد یاد رکھے اولاد کو دوسرا ذریعہ کی دعوا کر یا کسی شخص نے اپنی زندگی اندر کسی تعلیم دتی علم سکھایا ایسا علم جیسے تو انسانیت اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچ گیا کیونکہ علم کئی قسم کے بڑیاں بڑیاں دو قسم ہیں علم, علم دیا علم نافع اور علم دور. ایک وہ علم ہے جہاں فائدہ پہنچ رہا نفع حاصل ہو رہا ہے دوسرا علم وہ ہے جہد ان پہنچ رہی ہے لوگ پریشان ہو رہے ہیں اگر کوئی اچھا علم نافع علم سکھا گیا ہے یہ بہت ہو گیا ہے جدوں تک وہ فائدہ اللہ کی مخلوق کو پہنچتا رہے گا یہ عمل جاری ہے یہی اندر اضافہ ہو رہا ہے پہنچ और तीसरा जरिया फरमाया सा जा रही अपनी जिंदगी अंदर कोई ऐसा कम कर गया है ऐसा सिलसिला कोई कायम कर गया है मिसाल के तौर पर किसी जगह से पानी की किल्लत थी पानी का बंदोबस्त कर दिया रस्ता खराब थी रास्ता बनवा गया है मस्जिद बनवा गया है کوئی اور ایسا رفاہے آم کام کر گیا جہاں تو عوام الناس فائدہ پہنچ رہا ای ہے یہ چلا گیا ہے لیکن یہ ہے چل رہا ہے عجر اور مل رہا تو اولاد کا ایک فرض اور ماں باپ کا ایک حق یہ ای بھی بیان فرمایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انہوں اپنی دعوا اندر شریک رکھا جائے خصوصی طور پہ انہوں نے مقصت اور بخش کی دعا کی ایک ایسا حق ہے کہ جا زندگی اندر بھی ادا ہوتا رہنا چاہیے اور فوت ہو جان تو بعد بہت ہی زیادہ خیال رکھنا کیونکہ زندگی اندر ماں باپ نل قسم کے سارے لالچ وابستہ ہوں نے سان تو کئی تو آپ ہوں نے کئی امید ہوں نے فوت ہو جان تو بعد وہ توقع آپ سارا ختم ہو چکی ہوں نے ہوں جی اب ہے نا کوئی دعا کرے دلائے. لیکن اس دعا دی انہوں خوشی بڑی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ویل اولاد ماں باپ کی مقرت واسطے بخشش واسطے درجات کی بلندی واسطے دعا کر دی انہوں نے ایک تبدیلی محسوس کرائی جانتی ہے اندر، قبر اندر خدا نہ نخاستہ اگر کوئی تکلیف اندر ہے کہ اولاد کی دعا اللہ تکلیف کٹا گٹا دیں بعض اوقات تکلیف ختم ہی جے پہلے ہی اللہ دی رحمت اندر ہے تو وہ شعور دلایا جانا ہے کہ وہ سہولت اندر ہور اضافہ ہو گیا ہے وہ درجہ ہور بلند ہو گیا وہ جس ویلے تبدیلی محسوس کردہ پوچھتا ہے مین اے اللہ اے جا میرے نال سلوک ہو رہا ہے یہ وجہ یہ سبب کی ہے اللہ تعالی نے کہ تیرے بیٹے نے تیری بیٹی نے فلاں نے تیرے واسطے دعا کی اتا اس دعا دے نتیجے اندر تیرے نال اے سلوک کنی خوشی ہوتی ہے ہو ادو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زندگی اندر اس شخص نو مشرف کو لے کے مغرب اور شمال کو لے کے جنوب تک پوری لوئے زمین دی حکومت دے بسی جاندی تے کبھی انہا خوش نہیں سی ہونا جنہا دعاانا القبر اندر خوش ہونا ہے یہ وہ حق ہے اولاد دا فرض ہے اعتصار اخلاقی حق نے جڑے ماں باپنوں حاصل نے اللہ بھی ترپوں خود رسول بھی ترپوں صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کا ایک قانونی حق بھی بیان مجید اندر اللہ ہے ماں باپ اگر اولاد غیر شادی شدہ فوت ہو جائے اور او کوئی ترکہ ہو بھی او کوئی مال چھ جائے ہکدار سب تو پہلے ماں باپ ہی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی روح ماں باپ کا حصہ بیان کردہ ہوا فرمایا کہ وہ او اولاد جڑی غیر شادی شدہ فوت ہو جائے اور مال چھ جائے ترکا چڈ جائے اے چڈے ہوئے مال تیسرا حصہ ماں کا ہے تو دو حصے باپ دے ایک قانونی حق جتا ہے شریعت کہ جی بیٹا شادی شدہ ہے, ہے, ہے. پرانی مجید کی سورا اندر اللہ نے اے حق اندر فرمایا سارے ترکے دا ماں نو بھی چٹا باپ کو بھی چٹا اس کا مل جائے گا باقی فوت ہونے والے دی بی بی اور او دی اولاد تقسیم نقسیم گا جس طرح اللہ نے اس کے لئے آتی. اے قانونی حق ہے یہ ہے ماں باپ دے حقوق اور اولاد کے فراہض اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دے حقوق اور ماں باپ دے فرائض بھی متعین کر دیتے ہیں دی. میں شروع اندر ارض کہ یہ نظام سارا عدل اور انصاف سے قائم ہے اگر صرف ماں باپ کے فرائض ہی فرائض یہ بہت بڑا ظلم اللہ نے اولاد کے حقوق بھی متعین کر دیتے ہیں ماں باپ کے فرائض مقرر کر دیتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ بشر سے زندگی وسے کسی دوسری نشست اندر اولاد کے حقوق اور ماں باپ کے فرائض ارض کیے جان گے اللہ خانو اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرماوے اور دوسرے حقوق ادا کرنے چوکی کھ طرفوں کچھ مسائل دوستان نے دریافت سے پوچھا ہے کہ حدیث کچھ کی ہوں حدیث دا لفظ عام طور سے بول رہے حدیث تو مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کا عمل آپ کا استقرا کیا جائے یا صرف حدیث کیا جائے کہ قدر تو مراد یہ حدیث قدسی تو مراد یہ ہے حکم سے سارے اللہ نے کیونکہ پیغمبر بھی آئے نے اپنی طرف کو کوئی بات امت نہیں دسی بلکہ یہی انہوں نے فرمایا ہے کہ اللہ نے یہ حکم دا ہے اللہ نے اے ارشاد کرنا ہے حکم سارے ہی اللہ سے جیڑا حکم اللہ کی طرف پیگمبر گیا پیغمبر نے اپنے الفاظ اندر امت تک پہنچایا وہ تے حدیث نبوی ہے تے جیڑا حکم اللہ نے دتا اور لفظ اندر پیغمبر نے امت نو نسیا وہ حدیفے ہے حکم اللہ کا ہی ہے جسے الفاظ بھی اللہ دہی پیغمبر نے بیان کیتے ہیں اے کہیں گے ہوئے اللہ تعالیٰ کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید تو بعد قرآن سے اللہ دہا ایک مستقل کلام ہے ایک کتاب ہے جنہوں ترتیب نل پڑیا جان رہے قرآن مجید تو بعد جس حکن نو بیان کر دیا ہوئے ہیں پیغمبر اے فرما علیہ السلام کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اور الفاظ بھی اللہ ہی بیان کرے وہ ہری سے کہ اللہ کا حکم پیغمبر اپنے لفظہ اندر بیان کرے وہ ہری سے نہ کسی دوست نے یہ پوچھا کہ قرآن چومنا جائز ہے یا نہ جائز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کدی نہ چنیا نہ صحابہ یہ تعلیم دیتی قرآن دی عزت اور رکھ دینا ہر روز اٹھانا اور گوسا دینا یہ ایک مزاق سے ہو سکتا ہے یہ عزت نہیں گوسا دے کے رکھ دینا تے عمل یہ خلاف کرتے رہنا یہ جڑیاں چیزاں حرام کی انہوں نے حرام نہ سمجھنا جڑیاں حلال بیان کی انہوں نے حلال نہ جاننا یہ یہ مزاق ہے بے شک کوئی شخص ہر روز یہ کنی دفعہ بوسا دے دے اللہ دے ہاں وہ مجرم ہی مجرم ہے حدیث اندر آم ہے کہ قرآن تے عمل او کردہ جڑا اے یہ حرام نو حرام سمجھے یہ اے اے حلال حرام سمجھے یہ ہے بوسا دین کا کوئی مسئلہ نہیں کسی دوست نے آج دے موضوع دے بارے اندر یہ سوال کیا ہے کہ اللہ نے وہ پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کی فرما برداری کا حکم دیتا ہے تو جی ماں باپ ناجائز کوئی کم کہ مجبور کر اور مثال دیتی ہے کہ ماں باپ اگر کہن کہ اپنی بیوی نو مار تو کیا انہوں نے ایسی بات بھی مننی چاہیے منی جائے گی یا نہیں اور بھی ایک انسان ہے اور اللہ ہاں انسان بھی بڑی خوش پر مجید اندر انسانیت کا مقام بیان کرتے ہوئے اللہ فرماندے من قتل کوئی شخص اگر کسی انسان مرد ہوئے یا اور نا حق قتل کر دے رہے کہ اللہ دے اللہ ہاں اے اے بڑا جرم ہے جس طرح انہیں پوری انسانیت نو ہی قتل کر دیا انسان دی جان بچا لو مرد ہونی بڑی نیکی ہے جس طرح انہیں پوری انسانیت نی بچا لے یعنی اے تے مقام ہے انسان دا. عورت بھی انسان ہے انہوں بلا وجہ مارنا باپ دے کہنتے، ماں کے کہ کسی ہوئی اللہ نہیں، اللہ نے اجازت نہیں دیتی. صرف ایک صورت ہے اندر عورت اندر اللہ نے اجازت دیتی ہے جس ویل اخلاق خراب ہو جائے وہ بد کردار ہو جائے مارن دیتی. ایسی حالت اندر بھی فرمایا چہرے سے پھر بھی نہ ماریا جائے چہرے دی اللہ دیا ہو زیادہ ہتہ کے کسی جانور ماردے ہوئے چہرے سے نہیں مارنا چاہیے تو باپ اگر اگلا زیادتی ایسا کوئی حکم دینا تو یہ بات پوری نہیں منی جائے گی کیونکہ یہ اللہ ناراض کر دی بات ہے لیکن ایسا مثالاں موجود ہیں اس شریت اندر بھی اس تو پہلے بھی کہ باپ نے بیٹے نے کیا کہ اپنی بیوی نلاک دے دے وہ بھی کوئی خاص وجہ کوئی سبق ایسا کہ بیوی گھر رکھنے بیٹے کی دینگاری اندر فرق آ جانا ہے بےٹے ایمان اندر خلل آ جانا ہے کہ باپ حکم دے سکتا ہے بیٹے کو لا کر مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے مکہ مکرمہ بنیاد پی چکی ہے بیٹے چڑ گئے سن بیوی بی فوج ہو گئی حضرت حاضر بیٹا ہے بیٹا ہے بیٹے کی شادی ہو چکی ہے حضرت اسماعیل کار نہیں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام ملن واسطے آئے پوچھا کہ تیرے خامک کتنے نے اسماعیل کتنے علیہ السلام اسلام بیوی بی بی نے دسیا کہ کتنے بھاگ پوچھیا بیٹا کی حال ہے کیسا وقت گزر رہا ہے اسماعیل علیہ السلام نے کچھ ناشکری کلمات مات کہ اسی سے بڑے اوکھے ہیں، بڑے تنگ بڑی مصیبت پی ہوئی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے حضرت حاجرہ نے نہیں اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے یہ کلمات مات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ پیغام دے کے چلے گئے کہ جس ویلے میرا بیٹا واپس آوے آئے تو ان کے کہ گھر کی چوکھٹ بدل دے, دے باپ بھی پیغمبر تھی بیٹے نے بھی پیغمبر بننا تھی اشارہ سمجھ گئے کہ جس ویلے میرا بیٹا آ گئے اسمایل آ چلیا بیٹا جس ویلے اسماعیل آوے علیہ السلام کہ انہوں یہ کہنا کہ تیرے ابا جی کہہ گئے دروازے دی چوکھٹ بدل دے اسماعیل علیہ اسلام نے اپنی بیوی نلاتے ہیں نہ شکری وجہ اس امت اندر واقعہ پیش آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ اللہ فرمایا کہ بیٹا اپنی بیوی طلاق دے دے تو کچھ متردد ہوئے کہ ابا جی میں مینو تو کوئی شکایت نہیں میں مینو تو کدی کوئی گلہ نہیں پیدا ہوا فرمایا طلاق دے دے جسے دوسری دفعہ بھی کیا کہ عبداللہ ابن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت اندر پہنچ گئے جا کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا جان کہہ رہے ہیں اپنی بیوی نلاق دے دے حالانکہ ساڑا وقت بڑا اچھا گزر رہا ہے کوئی گلا نہیں کوئی شکایت نہیں کوئی شکوا نہیں آپ نے فرمایا تیرے باپ نے کیا ہے کہا کہ جی ہاں فرمایا تلاق دے دے مجبور کر بلا وجہ کیدتی ہے انہوں نے ایسی بات نہیں من رمضان اجدور ہے دوست رمدان یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ کوئی دنے کا مریض ساہج مریض ہوئے روزہ رکھیا رکھا کیا وہ اپنے سان درست کرنے واسطے وہ سپرے جہا ہے وہ استعمال کر سکتا ہے یعنی استعمال کیتا جا سکتا ہے او وہ روزے اندر کوئی خلل واقع نہیں آخری بات یہ ہے